چوتھا اعتراض خان صاحب بریلوی نے حضرت شاہ محمد اسماعیل صاحب شہید رحمہ اللہ کے بزام خود کفریات شمار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کفریہ نمبر اٹھائیس کفریہ ہے کفریہ نمبر اٹھائیس اور کفریہ نمبر صفحہ نمبر انتیس یہ کفریہ اٹھائیس سب سے بدتر خبیس سراط مستقيم صفا بچانوه بمقتزع ظلمات بعضها فوق بعض از وسوسي أزو... زنا خياد مجامعات زوجة خود بهترست وصرف حمت بسوء الشيخ وامثال آن از معزمين گو جناب رسادت مآب باشن بچوني مرتبه بدتر از استغراق در صورت گاؤ خر خود خد کے خیال آ با تعظیم و اجلال بسودا قلب انسان می چسپت بخلا خیال گاؤ و خر کہ نہآ قدر چسبید گی می میں ور ورنہ تعظیم بلکہ مہمان و محقر می بود و این تعظیم و اجلال غیر کہ در نماز ملحوظ و مقصود می شوت شرک می کشت یہ وہی ہے گدے کا تصور گانا ہے نا مشہور کہتا ہے کہ مسلمانوں مسلمانوں خدارا ان ناپاک ملعونی شیطانی کلموں کو غور کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نماز میں خیال لے جانا ظلمت والا ظلمت ہے کسی خواہش رنڈی کے تصور اور اس کے ساتھ ذنا کرنے کا خیال کرنے سے بھی برا ہے اپنے بیل یا اپنے گدھے کے تصور میں ہمتن ڈوب جانے سے بدر بدتر ہے اہاں واقعی رنڈی نے تو دل نہ دکھایا گدھے نے تو اندرونی صدمہ نہ پہنچایا نیچا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے دکھایا کہ قرآن عظیم میں وقات النبیین پڑھ کر نازی نبوتوں کا دربار جلایا ان کا خیال آنا کیوں نہ قہر ہو ان کی طرف سے دل میں کیوں نہ زہر ہو مسلمانوں اللہ انصاف کیا ایسا قدمہ کسی اسلامی زبان و قلم سے نکلنے کا ہے حاشہ للہ یہ اس کا حاشیہ ہے الکو کا صف نمبر انتیس اور تیس اور نیز لکھتے ہیں کہ اس نے کس جگرے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت بے دھڑک یہ سری سب و دشنام کے لفظ لکھ دیے صفح نمبر تیس اور اس کے حاشیہ پر لکھتے ہیں اور ان کی شان میں ادنا گستاخی کفر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا گستاخی کیا ہے کفر ہے پھر اور آگے لگتا ہے مسلمانوں کیا ان گادیوں کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ ہوئی وہ نہ ہوئی یا مطلع ہو کر ان سے ایزا نہ پہنچی ہاں ہاں واللہ, واللہ انہیں اطلاع ہوئی واللہ و انہیں ایزا پہنچی و اللہ جو انہیں ایزا دے اس پر دنیا و آخرت میں اللہ قہار کی لعنت سفر تیس اور اکتیس پھر اور آگے لگتے ہیں اور انصاف کیجئے تو اس کھلی گستاخی میں کوئی تعویل کی جگہ بھی نہیں صفح نمبر بتیس خان صاحب کے اس بیان سے معلوم ہوا کہ معاذ اللہ معاذ اللہ حدر شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی گستاخی کی ہے اور سریع الفاظ میں گالی دی ہے کہ اس میں کسی تعویل کی جگہ بھی نہیں اور خدا کی قسم اس سے آپ کو اذیت بھی پہنچی اور آپ کو اس کی اطلاع بھی ہوئی مولوی محمد عمر صاحب نے بھی یہ اعتراض مقیاس سے نفیر صفحہ دو سو چودہ میں ذکر کیا ہے الجواب کہتے ہیں کہ آپ پہلے سرات مستقیم کا پورا مضمون سنیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سرات مستقیم جو ہے یہ احمد رضا خان کی فرض درجے کی جہادت ہے کہ اس کو یہ معلوم نہیں کہ یہ شاید اسماعیل شہید کی کتاب نہیں ہے یہ سید احمد شہید بردوی رحم اللہ کی کتاب ہے اور ہے تصوف کے بارے میں کس کے بارے میں ہے تصوف کے بارے میں تو اس کو شاید اسماعیل شہید پر چسپا کرنا یہ فرض درجے کی جہادت اور نادانی کی دلیل ہے پھر آگے کہتے ہیں کہ آپ پہلے سراج مسقیم کا مکمل مضبون مضمون سمجھیں پھر جواب ملاحظہ کریں ہم نے عوام کے فائدے کے لیے سراج مسیقیم مترجم اردو پر اتفاق کیا ہے ضروری حصہ ہم نے فارسی کا ہم فارسی کا بھی عرض کریں گے ان اللہ دوسری ہدایت عبادت میں خلل انداز چیزوں کے تفصیلی ذکر اور ان کے علاج کے بیان میں اور اس میں تین فائدے ہیں یہ اصل عبارت شروع ہو رہی ہے اردو مترجم کی پہلا افادہ نفس اور شیطان دونوں نماز میں خلل انداز ہوتے ہیں نفس تو اس طرح سے کی سستی کرتا ہے اور اپنا آرام چاہتا ہے اور ارکان نماز کے ادا کرنے میں جلدی کرتا ہے تاکہ جلدی فراغت حاصل کر کے سو رہے یا آرام کرے اور اپنی محبوب چیز میں مشغول ہو جائے اور نماز کے پڑھنے میں قیام اور رکو اور سجدہ اور قعدہ مس... اور مسنون طور پر نہیں کرتا بلکہ لاغر اور فادر زدہ لوگوں کی طرح کہ اس کے اعضاء میں سستی اور استرخا پیدا ہو جاتا ہے اور اپنے اعضاء کو ارکان نماز کے ساتھ بے پرواہی کی وجہ سے کئی فمتفق یا جس طرح اس کی بدنی راحت کے مناسب ہو رکھتا ہے اور اسی طرح تب زدہ لوگوں کی مانند ہوا سے باتینہ کی پراگندگی اور وہم اور خیال کی پریشانی اس کے معترض حال ہو کر نماز کی طرف کوائے باطنہ اور اعضاء ظاہرہ کی توجہ میں بڑا خدر ڈالتی ہے ولیکن شیطان وسو شیطان وصوصا ڈال کر قلر اندازی کرتا ہے اور نماز کی شان میں صبح کی اور اس سے بے پرواہی اور اس کو چندہ کار آمد نہ جاننا اس کے بدترین وساوش میں سے ہے وسوا سے ہے اور یہ وسوسہ فرض کے استخاب اور انکار کی وجہ سے بہت جلدی کفر تک پہنچا دیتا ہے اور آرمی کو کافر بنا دیتا ہے اور اس کا ادنا وسوسہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے حضور اور اس کی ہم کلامی اور مناجات کی زر سے اس طرح غافل کر دیتا ہے کہ رکعتوں یا تصویروں کی گنتی کو اچھی طرح جاننا چاہیے ایسا نہ ہو کہ کوئی غلطی یا سہ واقع ہو جائے اور قرآن کے حافظ کو غلطی سے بچنے کے واسطے متشابہات قرآنی کے خیال میں ڈال دیتا ہے باوجود آنکھیں وہی نماز خواہ ایک دفعہ یا دو دفعہ یا سو دفعہ آزما چکا ہوتا ہے کہ بقائے حضور میں نہ تو رکعتوں اور تسبیحوں کی تعداد میں کوئی خلل واقع ہوتا ہے اور نہ قرآن میں تشابہ واقع ہوتا ہے یہ شیطان کا مکر ہے اور رکعتوں اور تصویروں اور متشابہات کا یاد دلانا تو اس کا مقصود نہیں بلکہ نمازی کو اس کے اعلی مرتبے سے ادنا کی طرف اتارنا مقصود ہوتا ہے یہاں تک کہ خشاں خشاں اپنے اصلی مقصود تک جا پہنچاتا ہے اور اس مردود کا اصل مقصود یہی انکار اور کفر ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کا وہ مقصود پورا نہ ہو تو لاچار ہو کر اضافہ تک رحم و فشربن مرغہ یا یعنی جب گوش ہار سے جاتا رہو جاتا رہے تو شوربہ ہی سے ہی وہی پی لو آہستہ آہستہ گاؤ و خر کی طرف خیال لے جاتا ہے حتیٰ کہ یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ بر زبان تسبیح و دردل و خر این چونی تسبیح کے دارد اثر کہ زبان پر تسبیح ہے اور دل میں گائے اور گدھے کا خیال ہے اس طرح کی تصویر میں کیا اثر ہوگا گاؤ و خر تو ایک مثال ہے حضور خدا خدا تعلی کے سوا جو کچھ ہو خواہ گاؤں خر ہو خواہ گاؤ ہو خواہ گدھا ہو،, ہو،, ہو ہاتھی ہو یا اونٹ سب کا یہی حکم ہے طالب علم یہ نہ سمجھیں کسی سیگھوں اور ترکیبوں میں ہماری سوچ بچار اس قبیل سے نہیں افسوس افسوس بلکہ یہ تو گاؤخر کے خیال سے بھی نماز کا زیادہ مخل ہے اور دانشمن لوگ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن میں سے غریب مثال کے استخراج کا فکر نماز کی تکمیل ہے بلکہ یہ اس کا ناقص کرنا ہے اور عہد مکاشفات یہ خیال نہ کریں کہ نماز میں شیخ کے تصور یا ارواح اور فرشتوں کی ملاقات کی طرف توجہ کرنا بھی اسی نماز کا حاصل ہونا ہے جو مومنوں کے لیے معراج ہے نہیں ہرگز نہیں نماز میں یہ توجہ بھی شرکی ایک شاخ ہے خا خفی ہو یا اخفہ یہ بھی نہ سمجھنا چاہیے کہ غریب مسائل کا سمجھ میں آنا اور ارواح و فرشتوں کا کشف نماز میں برا ہے بلکہ اس کا ارادہ کرنا اور اپنی ہمت کو اس کی طرف متوجہ کر دینا اور نیت میں اسی کو اسی مدعا کو ملا دینا مخلص لوگوں کے خلوص کے مخالق ہے اور خود بخود مسائل کے دل میں آ جانا اور ارواح اور فرشتوں کا کشف ان فاخر اخلاقوں میں سے ہے جو حضور حق مستغرق با اخلاص لوگوں کو نہایت مہربانیوں کی وجہ سے آتا ہوا کرتے ہیں پس یہ ان کے حق میں ایسا کمال ہے کہ مثال کے موقع پر مجسم ہو گیا ہے اور ان کی نماز ایسی عبادت ہے کہ اس کا سمرا آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے اہاں حاجتوں کی وہ دعائیں جو باکمال نمازی سے مطلق بے نیاز, بے نیاز کی ذات میں حاجت روائی کے منحصر ہونے کے اعتقاد کے باعث یعنی نماز میں شادر ہوتی ہیں اسی قبیل سے ہیں یعنی نماز کے لیے کمال ہے گو وہ قلیل حاجتیں معاش ہی کے مطابق ہوں اور اپنی حاجتوں کے بارے میں نفس کے ساتھ مشورہ کرنا قبی وسوسوں اور نماز کے نقصانوں میں سے ہے نقصان میں سے ہے اور جو کچھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقوض ہے کہ نماز میں سامانی لشکر کی تدبیر کیا کرتے تھے سو اس قصہ سے مغرور ہو کر اپنی نماز کو تباہ نہ کرنا چاہیے کار پاکار قیاس از خود مغیر در نوشتن شیر و شیر یعنی پاک لوگوں کے کام کو اپنے کام پر قیاس نہ کرو اگر شک میں شیر اور شیر دونوں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں لیکن شعر شیر کو کہ دیں اور شیر دودھ کو کہ حضرت خضر علیہ السلام کے لیے تو کشتی کے توڑنے اور بے گناہ بچے کے مار ڈالنے میں بڑا ثواب تھا اور دوسروں کے لئے نہایت درجے کا گنا ہے جناب فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ درجہ تھا لشکر کی تیاری آپ کی نماز میں خلل انداز نہ ہوتی تھی بلکہ وہ بھی نماز کے کامل کرنے والوں میں سے ہو جائے کرتی تھی اس لیے وہ تدبیر اللہ جلشان کے ادھامات میں سے آپ کے دل میں ڈال جاتی تھی اور جو شخص خود کسی تدبیر کی طرح متوجہ ہو خواہ و دینی ہو یا دنیاوی بالکل اس کے برخلاف ہے اور جس شخص پر یہ مقام کھل جاتا ہے وہ جانتا ہے اب آگے وہ اصل فارسی عبارت شرو رہی ہاں بمقضائے ظلمات بعض و حقوق از وس و سی مجامعات خیاد خود بہترس و صرف ہمت بسو شیخ او مثد از معزمین کو جناب رسادت مآ باشن, باشن بچندی مرتبہ بدتر از اخراقی در صورت که خر خدش کے خیاد آ بزیم و اجداد بسودا انسان می چسپت بخلا خیال گاہ و خر کہ نہ و نتعظیم تعظیم بلکہ محا و محقر می بوت و ای تعظیم و اجلاد غیر در نماز ملحوظ و مقصود میشوت بشرق می کشد بے منظور بیان تفاوت مراتب وساوس انسان رابائت کے آغاہ شدہ بحث عائق قصد حضوری حق منجم واپس نہ کردت وغیر مقام علاج مخدص بر و کے فهم فہ میں ہر کس وناکس بآراست مستقیم صفح نمبر چیاسی اہاں بمخذائے ظلمات و بعض بہا کو قباث یعنی اندھیرے ہیں درجے میں بعض بعض سے اوپر ہیں زینا کے وسوسے سے اپنی بیوی کے جمع کا خیال بہتر ہے اور شیخ یا اسی جیسے بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گردے کی صورت میں مستفرق ہونے سے برا ہے کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے اور بیل اور گردے کے خیال کو نہ تو اس قدر چسپیدگی یعنی تعلق اور لگاؤ ہوتی ہے اور نہ تعظیم بلکہ حقیر و ذلیل ہوتا ہے اور غیر کی یہ تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملبوز ہو وہ شر کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے حاصل کلام اس جگہ وسوسوں کے مرتبوں کے تفاوت کا بیان مقصود ہے انسان کو چاہیے کہ آگاہی حاصل کر کے کسی معنی کے ساتھ اللہ عز وجل کے حضور سے نہ رکے اور نہ پیچھے ہٹے اور اس موقع پر اس خلل کا علاج اس طرح سے بیان کرنا مقصود ہے کہ ہر کس و اس کو سمجھ سکے سیرات مستقیم مترجم اردو صفہ پچانوے چھیانوے ستانوے یہ بات بھی سمجھ میں آئی اس پوری عبارت کو ملحوظ رکھ کر ذیل کے عبور کو پیش نظر رکھیے نمبر ایک کتاب سراۃ مستقیم حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید الرحمہ اللہ کی تعریف و تصنیف نہیں ہے بلکہ یہ کتاب حضرت شاہ سعید احمد شہید الرحم اللہ کے ملفوظات ہیں تصنیف بھی نہیں بلکہ کیا ہے ملفوظات ہیں اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ نے حضرت سعید صاحب رحم اللہ کا یہ ملفوظات جمع کیا ہیں اور ان کی حیثیت صرف ایک جامع کی ہے مؤلف اور مصنف کی نہیں چنانچہ کتاب کے سربرق پر یہ الفاظ موجود ہیں الحمد والمنہ کی کتاب فضائل اکتساب خابی ملفوظات حضرت شاہ سید احمد شہید بردوی رحمت اللہ عدئی موسوم بصرات مستقیم جمع کردہ عالم نبیر عارف جدید مولانہ شاہ محمد اسماعیل شہید دیہی رحمت اللہ علیہ یعنی یہ ان کے ملفوظات ہیں اور ان کو جمع کیا ہے شاہ اسماعیل شہید رحیم محمد نمبر دو سرات مستقیم میں حضرت سید صاحب شہید علیہ الرحمٰ کے سارے ملفوظات حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے جمع کردہ نہیں پہلی بات تو ہے کہ یہ ان کے ملفوظات ہیں اور یہ ان کی اپنی کتاب نہیں دوسری بات یہ ہوئی کہ انہوں نے ان کے ملفوظات کو جمع کیا ہے اس کو تصنیف نہیں کیا تیسری بات یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی ملفوظات ہیں وہ سارے انہوں نے جمع نہیں کیے بلکہ ان میں کچھ اوراق مجاہد جدید حضرت مولانا عبدالحی صاحب داماد حضر شاہ عبدالعدید صاحب محدث صدی البی رحمہ اللہ کے جمع کردہ ہیں چنانچہ اصل کتاب ہی میں اس کی تصریح موجود ہے اور اس کتاب کی اسنا تحریر میں چند اوراق جناب افادت مآب قدوی فضلۂ ضماں زبدہ علماء دورہ مولانا عبدالخی ادا اللہ برکاتہ ہو کیا ہے ادام اللہ برکاتہ جو حضرت سید صاحب علیہ الرحمٰ برگاہ آدی کے ملازموں کے میں منسلک سلس سلس ہیں کے لکھے ہوئے ہیں جن میں چند مزامین ہدایت آہگی حضرت سید صاحب علیہ رحمہ کی زبان سے سن کر مولانا صاحب نے تحریر کیے تھے ملے بس ان اوراق کو حلوائے بہدود اور غنیمت بے مشقر سمجھ کر اس کتاب کے دوسرے اور تیسرے باب نے بعین نہیں درج کر دیا سرات مستقی مترجم اردو صفحہ نمبر تین نمبر تین جس عبارت کو خان صاحب نے لے کر ازروی تعصب و عناد حضرت شاہ شہیر مجلوم علیہ رحم پر محض بے بنیاد اعتراض کیا ہے وہ باب دوم کی ہے جو فارسی نسخہ کے صفحہ نمبر ترالیس سے شروع ہو کر صفحہ ایک سو دو پر ختم ہوتا ہے اور ممکن ہے کہ باب دوم کی یہ عبارت ان اوراق کی ہو جن کو حضرت مولانا عبدالحی صاحب رحمہ اللہ نے جمع کیا ہے اس لیے کہ اوپر آیا کہ دوسرے اور تیسرے باب میں ان کے جمع کردہ ملفوظات۔ ہیں درعی حالات اعلیٰ تعین یقین اور قطیت کے ساتھ اس کو حضرت شاہ اسماعی شعری رحم اللہ کی بتانا اور ان کی تجزید و تحقیر کے درپے ہونا اور اس عبارت کو قطعی طور پر میں خود ان کے کفریات میں شمار کرنا سراسر ظلم ہے اگر اس عبارت میں معاذ اللہ تعالی کوئی توہین ہے تو پہلے حضرت سید احمد بریبی رحم اللہ کو کافر قرار دینا چاہیے الب اللہ کیونکہ تو ان کے ہیں اور اگر محض جامع ہونے کی وجہ سے کافر قرار دینا ہے تو معاذ اللہ حضرت مولانا عبدالحیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے کافر ہونے کے بھی احتمال ہے کہ شاید یہ عبارت ان اوراخ کی ہو جو انہوں نے جمع کیے ہیں لیکن عموم اہدبیرات حضرات بشومولیہ دی خان صاحب اس عبارت کی وجہ سے صرف حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہتے اور کوستے ہیں اور یہ بات تحقیق اور دیانت سے کوسوں دور ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی لیکن اس سے کیا غرض اس کا ان کا کیا مقصد ان کا مقصد تو عوام کو حج سے تنفر دلانا ہے دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان میں رہے نمبر چار اس عبارت میں جو گاؤ خر کے الفاظ موجود ہیں اس سے بیل اور گدا ہی اعلی تعین مراد نہیں بلکہ اللہ کے اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہو زمین ہو یا آسمان ہو جنت ہو یا دو ہورے گورے ہوں یا فرشتے انسان ہو یا جن بھلی چیزیں ہوں یا بری سب مراد ہیں چنانچہ اس عبارت میں اس کی تصریح موجود ہے کہ گاؤں خر تو ایک مثال ہے حضور خدا تعالی کے سوا جو کچھ ہوگا گاؤ ہو خواہ گدا ہو احاطی ہو یا اونٹ سب کا یہی حکم ہے خانصاہ بریوی اور ان کے پیروکاروں کا لفظ و خرچ اعلی تعین بیل اور گدھا مراد دے کر قائل کی مراد کے خلاف خواہ مخواہ بیل اور گدھے سے تقابل کر کے عوام کے مذہبی جذبات کو ابھارنا اور اس عمومی تعبیر کو صرف بیل اور گدھے کے خیال ہی پر بن کر کے قائل سے تنفر دلانا شرمناک قسم کی بدیانتی اور توجیح القول بیمال یعزا بھی خا کا مستق نمبر پانچ اس عبات میں اس کی بھی تصریح موجود ہے کہ اروا فرشتوں کا کشف و خیال اور خود بخود خود بخود مسائل کا دل میں آ جانا نماز کے لیے مضر اور مخل نہیں یعنی اگر خود بخود یہ چیزیں منکشف ہو جائیں یا دل میں آ جائیں تو یہ نماز کے لیے نقصان دہ نہیں یعنی مثلاً اگر آمر صلی اللہ علیہ وسلم کی روحی مبارکہ کا اور اسی طرح دیگر حضرات انبیاء کرام و اولیاض عالیہ وسلاحت وسلام کی ارواہ کا یا فرشتوں کا سنوح کشف و خیال خود بخود نماز میں آ جائے یا خود بخود عجیب و غریب مسائل دن میں پیدا ہو جائیں تو ان سے نماز میں کچھ قدم نہیں آتا بلکہ یہ ایک بڑی نعمت ہے جو کاملین کو نصیب ہوتی ہے چنانچہ اسی عبارت میں تصریح موجود ہے اور خود بخود مسائل کا دن میں آ جانا اور ارواح اور فرشتوں کا کشف ان فاخر اخذاتوں میں سے ہے جو حضور حق میں مستغرق و اخلاص لوگوں کو نہایت مہربانیوں کی وجہ سے آتا ہوا کرتے ہیں بس یہ جی ان کے حق میں ایک ایسا کمال ہے کہ مثال کے موقع پر مجسم ہو گیا ہے اور ان کی نماز ایسی عبادت ہے کہ اس کا ثمرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے اس تفصیلی عبارت میں سراہد ہے کہ خود بخود مسائل اور ارواح اور فرشتوں کا خیال نماز کے لیے مضر نہیں بلکہ یہ تو فاخر خلاقوں میں سے ہے جو با اخلاص لوگوں کو نصیب ہوتا ہے لہذا خان صاحب اور ان کے مریدین کا یہ کہنا کہ سرات مستقیم کی عبارت میں خیال کے آنے کو نماز کا موقف بتایا گیا ہے خط غلط اور متقزین کی مراد کے سراسر خلاف ہے کیونکہ خیال کا خود بخود آنا اور چیز ہے اور خسدن خیال لانا جو صرف ہمت کے درجے کا ہو وہ اور چیز ہے نمبر چھ اس افادہ اور عبارت میں اصل مقصود یہ ہے کہ نماز کو صحیح معنیٰ میں نماز بنا دیا جائے کہ اس میں قصدن و ارادتاً صرف اللہ تعالی کی تعظیم و اجلال ہی مقصود نظر ہو اور اس انداز سے نماز کو ادا کرے کہ نفس اور شیطان کے تمام حربوں کو بیکار کر کے اپنی باطلی نگاہ اور دیان صرف رب العزت کی طرف رکھے اور اس طریقے نماز پڑھے کہ گویا کہ وہ آنکھوں کے ساتھ پروردگار کو دیکھ رہا ہے اور اس تصوفان عبارت میں گویا اس سے ہی حدیث شریف کا ملخص اور مفہوم ادا کیا گیا ہے جس میں آتا ہے کہ سیدنا دینا حضر جبر علیہ السلام نے بصورت ایک اجنبی سائل کے احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوال کیے تھے جن کے جواب آپ نے مرحمت فرمائے تھے ان میں سے ایک یہ تھا احسان خالب اللہ بخاری جن نمبر ایک صفہ بارہ مسلم جن نمبر ایک سفہ انتیس مشکا جن نمبر ایک صفحہ گیارہ موارد الزمان صفہ پینتیس یعنی جبر عیل السلام نے کہا کہ مجھے اخلاص کی خبر دیں تو عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کہ تو اللہ تعالی کی اس طرح عبادت کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا یعنی یہ درجہ تجھے حاصل نہ ہو تو بے شک وہ تجھے دیکھ رہا ہے یعنی عابد کا پہلا فریضہ ہے کہ وہ اپنی عبادت کو اور ظاہر امر ہے کہ تمام عبادت میں نماز کو اولین مقام حاصل ہے ایسی پرسرور اور وجد آفرین بنائے کہ گویا وہ رب الجر سے ہم کلام ہو رہا ہے اور اس کے جمال اور حسن کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے اور اس کو ایسا استغراق اور حضور حاصل ہے کہ وہ دنیا و مافیا سے بے نیاز و بے پرواہ ہو کر اگر تعلق اور لگاؤ رکھتا ہے تو صرف اپنے سچے آقا اپنے معبود برحق اور اپنے محبوب حقیقی سے اس موقع پر اگر اس کے سامنے کوئی چیز ہے تو صرف رب جلال کا جمال ہے اگر وہ دیکھ رہا ہے تو صرف اسی کو اگر وہ ہم کلام ہے تو صرف اسی سے اور وہ یقین کرے کہ وہ اپنے محسن اور من ان کے دیدار سے لطف اندوز ہو رہا ہے اور دنیا و مافیہ کی اس کو متزقن کوئی خبر ہی نہیں اور نہ دنیا کی کسی چیز کی طرف اس کا دھیان ہے بقول حافظ شیرازی رحمہ اللہ حضوری گر ہم خاہی عزو غائب مشو حافظ متما مت القمن دنیا و مافیہ یعنی اگر تو اللہ کی حضوری چاہتا ہے تو اس سے غائب نہ ہو اے حافظ جب تو اپنے محبوب سے مل گیا تو دنیا و مافیہ کو چھوڑ دے اور اگر اس کو یہ درجہ حاصل نہ ہو تو یہ یقین کر لے کہ پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے اور اس میں اس کے اور میں اس کے دربار میں اس کے سامنے حاضر ہو کر اس کی عبادت کر رہا ہوں شراط مستقیم کی اس ساری عبادت کا خلاصہ اور حاصل یہی حضور قصب ہے اور کسی سمجھدار پر یہ مخفی نہیں ہو سکتا نمبر سات اس عبارت میں یہ تصریح ہے کہ خود بخود ارواح اور فرشتوں اور مثال کا کشف سنو اور خیال نماز کے لیے مضر نہیں کیونکہ اس میں انسان کے قصد و ارادہ کا دخل نہیں اور یہ خیال غیر اختیاری طور پر آتا ہے ہاں غیر اللہ کی طرف نماز میں صرف ہمت یعنی قسدن اپنی پوری توجہ معاشی اللہ کی طرف مبزول کر دینا نماز کے لیے مضر ہے اس لیے کہ جب کسی نے اپنے ارادہ سے اپنی پوری توجہ غیر اللہ کی طرف صرف کر دی تو جس کی بندگی اور عبادت میں مصروف تھا اور جس کے لیے نماز پڑھ رہا تھا اس سے غفلت اور بے پرواہی برتی اور ہر کس و ناقص جانتا ہے کہ نماز و بندگی اور عبادت تو ہو پروردگار کی لیکن پوری توجہ ہو دوسری طرف اور اپنے حقیقی آقا سے بے نیازی ہو وہ غیر شعوری طور پر ہی صحیح تو ایسی نماز کیا نماز ہوگی اور ایسی عبادت پر عبادت کا کیا درجہ حاصل ہوگا یہ تو اس کا مصداق ہے کہ بر زبان تصویر حضرگاہ اوخر یہ چنی تصویر کے دارد اثر اس کا ترجمہ ابھی آ گیا اس کو یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص دنیا کی کسی عدالت میں کسی جج اور مجسٹریٹ کے سامنے کھڑا ہو اور اس کو بیان دے رہا ہو مگر وہ بجائے اس سے ہم کلام ہونے کے عدالت کے وقت میں جج کی موجودگی میں کسی اور سے کلام کر رہا ہے یا جج کی طرف توجہ کرنے کے بجائے قصدن کسی اور کو کسی اور طرف دیکھ رہا ہے تو بہت ممکن ہے کہ اس پر توہین عدالت کا مقدمہ چلے اور اپنے کیے کا خمیاض بکتے یہ برائے نام حاکم اس احکم الحاکمین کے مقابلے میں اور یہ مجازی عدالتیں رب العزت کی سچی عدالت کے مقابلے میں کیا وقت رکھتی ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ ایسے بے پروا عابد اور مغفل نمازی پر آسمان سے فوراً بجلی گرتی اور وہ بھوسم ہو جاتا آندھی آتی اور اس کو کسی گمنام کوئیں اور گڑے میں پھینک دیتی آسمان سے پتھر برسائے جاتے اور اس کا بھیجا نکال دیا جاتا آگ آتی اور اس کو جلا کر را کر ڈھیر بنا دیتی زمین شق ہوتی اور یہ جی سارے کا سارا اس میں دھنسا دیا جاتا مرگر پروردگار عالم تو ارحم الرحمین ہے وہ ب ہمہ اس سے درگزر فرماتا ہے آخر میں اگر توبہ نصیب ہو اور خاتمہ بالخیر ہو جائے تو دیگر گناہوں کی طرح یہ جرم بھی معاف ہو جائے گا ورنہ وہ دیر گیرد و سخ گیرد مرتورا تو ہے ہی یعنی اگر وہ پکڑنے پر آئے تو دیر سے پکڑے گا لیکن سخ پکڑے گا سرات مستقیم کی اس عبارت پر میں جس پر خان صاحب نے بھی اور ان کے چیز اعتراض کرتے ہیں صرف ہمت کے الفاظ چمکدار ستاروں کی طرح جھلک رہے ہیں یعنی صرف ہمت کر کے اور قسدن کسی اور کی توجہ کو لانا چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی اور ہو اس کے محض تصور اور خیال آنے کے نہیں جیسا کہ خان صاحب بریبی ان کے متوسین کرتے ہیں بلکہ وہ ایسا خیال ہے جس میں قسن و ارادتاً اپنی پوری ہمت لگا دی جائے بعض کرام کے نزیک شغل برزخ شغل رابطہ اور صرف ہمت ایک خاص استدا ہے وہ یہ کہ اپنی توجہ کو شیخ کی طرف یکسو کرنے کے لیے ہر قسم کے خیالات اور خطرات سے اپنے دل اور ذہن کو خالی کر کے صرف اپنے شیخ ہی کی صورت کو دلجمی اور یکسوئی کے اس انداز سے پیش نظر رکھے کہ گویا کہ وہ حاضر ہے اور اس کے علاوہ اور کسی چیز کی طرف دیا نہ ہو بس وہی شیخ دن میں سمایا ہوا ہو اور دن میں صرف اسی کے لیے جگہ ہو اور اس تصور شیخ کے بارے میں ارباب فتویٰ کا خاصہ اختلاف ہے کچھ حضرات اپنی شرائط کے ساتھ اس کے جواز کے حق میں ہیں اور بعض حضرات اہل اور غیر اہل کا فرق کرتے ہیں اور اصحاب بصیرت اور محتاط بزرگ اس سے منع کرتے ہیں کہ اس میں بجائے فائدہ یا مہوم فائدہ کے نقصان کا خطرہ زیادہ ہے اس لیے اس سے اجتناب ہی باہر صورت بہتر اور لازم ہے اور اس شکل برزخ کا ذکر خود سراعت مرتقی میں موجود ہے چنانچہ ایک مقام پر لکھا ہے فائدہ اشقاع مبتد عام میں سے شکل برزخ بھی ہے جو کہ اکثر متاخرین میں مشہور ہو گیا ہے بلکہ بعض بزرگوں کے کلام سے بھی پایا جاتا ہے اور شغل مذکور کی صورت یہ ہے کہ وسوسوں کو دور کرنے اور ارادے جمع ہونے کے لیے پوری تعین اور تشخیص کے ساتھ شیخ کی صورت کو خیال میں حاضر کرتے ہیں اور خود ب نہایت ادب اور تعظیم اپنی ساری ہمت سے اس اس صورت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں گویا بڑے ادب اور تعظیم کے ساتھ شیخ کے رو برو بیٹھتے ہیں اور دل کو بالکل اسی کی طرف توجہ کر دیتے ہیں سرات مستقیم صفحہ 134 صفح اور 35 مترجم اردو اور فارسی کے الفاظ یہ ہیں فارسی میں جو ہے اس کے آخری الفاظ یہ ہیں ادب و تعظیمی تمام بہمگی ہمت خود متوجہ بآں سورت میشو اگویا با ادب و تعظیم بسار رو بروی شیخ نشست ان و دل بلکل با بالکل بآسو متوجہ میساً سراۃ مستقیم صفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ اور اسی طرح شغل نفی اور شغل یادداشت بھی صوفیاء کرام کی خاص اصطلاحی نام ہے اور سرات مستقیم صفحہ 108 اور مترجم صفحہ ایک میں اس کا بھی ذکر ہے الغرض صرف ہمت اور شغل برزخ کی حقیقت یہ ہے کہ پوری تعین اور تشخیص کے ساتھ شیخ کی صورت کو خیال میں حاضر کرے اور اپنی ساری ہمت اس صورت کی طرف متوجہ ہو اور دل کو بالکل اسی ہی کی طرف متوجہ کرے اور ظاہر امر ہے کہ جب ماسی واللہ میں کسی چیز کی طرف صرف ہمت کرے گا تو دل اور دماغ میں وہی چیز آئے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاذ اللہ تعالیٰ گوجہ عین نماز میں اللہ تعالی کی طرف بھی توجہ باقی نہ رہی اور غیر ہی دل و دماغ میں بستے رہے اور جب نماز اللہ تعالی کے لیے ہے تو غیر کی طرف بھی صرف ہمت کیوں کر درست ہوگی اور نماز میں اس سے اور خرابی کیوں کر پیدا نہ ہوگی یہ پوری بار سمجھ میں آگے